اور جو کوئی خطا گناہ کمائے پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے اسنی ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا